رجید اور باپ کی چوک شیام نس پر امل ساما فقط عنا ولا تجرو دروجے شپتے تھے دروجے نہ تذالے بتغلی کیونکہ وہ خلیتے برہوار تھے تو اج رول نشری محلت یامم ورض ومن قال ليس بالليل صيام لقوله قال ثم تم صيام الليل نیک اشارہ ایمان دی حساب کا کہ حساب کے قدرے یم 10 شپے روزے فرادش میں اور روزے رکھتے وانا هن نبیین صلی اللہ علیہ وسلم علو ہیں دی صان رحمۃ لهم امکان علیهم امام سلمہ تعالی نے مکذہ کہ لہجہ بے ساناد اعلی اہل مذاہب کا تنزیہ فرمانے کے کہ قولین کی جی خلاف دے راجح دار کے ذات تحریمی لا الہ الا اللہ میں چند تحقیق داد ہے لہجہ تنزیہ داد ہے اور ان کے الفاظ الفاظ الہی مار کے رحمتن لهم وابکان علیہم ان غیر سرت ال علاوہں کے اگر طرف پڑھی باندھی یا مقاصد من ذکر کو چند طرف سے دیکھی حضرت مارکی سے دانہ تنزیہ دا دواجد رحمت نفہ دیبانے دواجد بقاق وقوت نفہ دیبانے کارا لہمارا دا حضرت درم جد سر جمید دے حضرت در مجھے دیر بابا رسال بابا مان قارلیس پیلے حضرت در دیم جد دفا درید دے چلے قبری ہی فلیل تروجیانہ شرین حضرت درم جد میکروہ منت تامک کے تعمق ستوے لکھی لزمہ راہو جوالوارے تحقی جوال تحقی تعمق تکلق فما لا یقلہ ہو بھی تکلق فی شہن لا یقلہ ہو بھی انفیو عمل کی تکلق بلداشت والکن شاری تجنف حقیبہ اندخل تکلق نہیں راگلے لا تعمق دے اگرہ اما اترہو دو جن اصحاب بارے گا اقل تکلق کر اما اترہو منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عتف پیوشے کی چلا روایت تھا نور صاحب جیتی کے سم درخت روزی شروع کر دی لو مدد و لو و دا کرکی کی کتاب التوحید کی کی. کتاب مام جی کیام تلو پھر پھر مارو تلو بھی سر بیادہ کرنا مت اگر حدا نہ ہے یہاں شورا دکنے کا دار لگتو کا حادیم من کنگلیم پشاندی اتنسا تو مانمات اللہ طاقت لکڑے اتنسا تو تنشتے دے اگر دا دارا چی انی اوٹا موسقا ہوئے تحرید گرشلے چیدہ حرکتے گھمجاز دے امار رو خیرہ کولیش ابرہ کولیشی جا انہی بیتو گردم تنشبا چیدہ ماترہ کولیشی طعام ابرہ کولیشی چی حقیقت چیدہ جواب کچھ دا طعام ابر جنت بے باقی سے ابت سبب عاد مقصد ويا ذا سنا عبد الله نذر بارمالي نا نا عبد الله نذر نا باللا دو جو بھائیوں ارادائی وہ سہر يا رب الذين تنون يا رب اني واتسني اسياكني ورياضتنا اننا نبيذات و محمد قال هذا انا هذا جنن و دنيان وكذا قال نار ربنا اذا من يصل الى رمضان وقال ان ما تشفيقي تنزيح رحمه لهم وقال انك دا مزنت دے و یوزل بندا ویہ کہ کم ذکر کو کتاب التوحید و یا تا سنا زمانہ سنہ زمانہ ذریعہ قران نبوت محمد نے رسول اللہ نے زور دیتوں پاپا چری اتفاقی تکراشنہ ہاتے سال چھیرے کے قال شان شان بلکہ حرام کی یا انکار گن نواصل هذا السير ثم عبرت بنا الهلال بماذا اخذ الفطاء تاخرت العلاقه تمشرت شويه ظنكم ما بتات رساله ذكرت 1000000 صارت قاضي بركدي تينابو ين تقول انا هذا جنا يا هذا جنا ترى ذا ثنا ما النبينا عبد الله بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والزمرتين كي لا ينكح تواب القلين ابيتي من ربي ويطيني <تصفيق> فا شکت مانو باہر چکی بابار باپ وساد ذکر کے خلاف جمہور ملے یہ از صحابیۃ بھیرافق کل للیل بنافرواۃ الاسلام تمکیدوا حنابل از صحابہ رحمہ اللہ سحر جابر بن فضیرہ رواۃ ان ابن زید قدری نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تواسل بن سیروج زید باکر رجا واسن مکفیاکم ارادا یوصلکما تو ابن خزیمہ را واکتے تھے چیز میں نے ذکر کرے لے فترقید وعبیداد اس نے مالے ہمشنا انبیس سارے چی السلام یواصلو الہ الہ السحر نو صحابہ و شروع کو نو منے کو او صحابہ والچی تیخ مکے نداعات وانا متاہر سلگن معلومی کی ویساعت من لرسال الاطلاع دا بہترانہ سچے مذکور کہ ابن خزیمہ سعید ابن خزیمہ روات نہ دا دا حالت میں سلمانتا yes ہوں وَمَن أَكْثَرَ مِنَ آيَةٍ يُثْرِفُ فِي التَّتَوَدِّي مَرَّ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكُمْ شرع قسمنے کی پخلوڑ بار چلو جاؤ ما تھے قریب تیرا قسم ور کی روتے فما تاؤ تلوج بن فبن فروج کی ان خزان اور باق باز آسا کی جہاں گا خزانوی پھو مفتر دو ناوکلوانی تکرہ اذا کانا اوفق انہو بنکہ ارفق انہو دے تکرہ دا افتار کانا کی زمیر افتار سراجی دے پھلی افتر دے تکرہ دا افتار موابط کی مقسم مقسم دا مقسمہ لے مقسمہ بھی اور فکر مناقلے دے اندہا افتار لیلعذر بھی دا معذوریت دو جنوی اندہا جیسے قید معربی کے چلے بلا عذر رجماعتاً بے قضاشتا اگر جیسے عذر پہنچے سے جمعیرہ عذاب اور سیافت ہم دے دے مینبا نفارم حد قربا نفارم لکم صرف تو مصر ملما خفا کی گئی چوی قربا رجوی یہ دے گنی زمان پھری ملما سیجو خفا دے اگر نفار فکار چلے کی تو فارد عذاب او دادو مرمبن فارم عذر دے کاغیں نفرین و مرمبن فوربخا با کیجئے دے دے ماروٹین نفرین زیافت دادو دو فارم عذر دے دادو عذر فوجی سا افطار وشن بیا و بیا قضانش ترے تاقید ندام آنمی کی او مسئلہ اختلافی دا او چکلہ شروف روجی کیوشی نو ماتور مطلقا جائید دے کنا لیلعذر انا افرم روایتیم جو قولدار چلی لیلعذر او زیافت دے نور آزار فیلعوذ عبادیم قواندار کی مطلقاً ما تھا والجاہیزی و پشت دنیت لقضاء بالے بیعذرم جاہیزا او قضاء دنوافر چکلہ افطار راششتا ہو کرنشتے لے امام شافیر احمد اللہ لے احمد بن حمل بن افقوری مشہور بانوئی چیتا قضائر چلے المتطوع و, و امیر دو تنویزی روارد دے امیر نفس دے وہ خلق کنیسی کنیسی امام و عذر رحمتہ امام رحمت اللہ نے بلا بہنفا امام, او امام مالک قضاء و افطار و مطلب کوئی کام سبھی ناسرد نہ حرانہ اپنے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم عشان رحاوی حفظہ زمانہ مکھی شدہ وہ بدلکنی زمانہ سوال فتح وقت ابوس کی وقالت ابن تعبیہ دپلال بڑھوہ سکھ لدے دپلال بچے ان دپلال پر شانی زرہ ولوہ زمانہ مکھی شدہ الله رسول اللہ ان لیا صبح تو آنا وعیش رسوائے دا منگا داخل شدہ پساکے منگنی تروجی کردے نبزی منگتا ہیجی پیش شدہ منگ اف لوین نے میرا سم اذ دیا یوم امر دے امر دے فائدو دے رضی پے قضاء راوی وہ بن لا تو تی بل الا حل علی غیرو بار کی جی محدث ہے الا ستاوا او رجہ لا رجہ سلام تسلینا ان عشرہ ناغم طلب وجوبانی گئی اولادو او اعمال کو دان طلب وجوبانی گئی اے تو جی نہ خلاص کرتے ہیں لازما لفظ ذکر کرو جب ایک منزہ نور نفس نہا لاز ملاقات یہ زکر پروگرام دارو دردا پندلو جامو کے فقال اما شان کہ ذرا رہو دیر تذین کی پر تذمان دیر میں فقال اما شان کہ تیرے ساتھ چڑے جامی لے اسی قال ابو القاسم اللہ ليس روح حادثن فی الدنیا این دا تو دین فکنے استاد اور ز ابو درا حضرت کو دنیا کی نشی بدینت دنیا کی زمانہ روش پر قالے خذ بد او دیر میں چل خاون میں خلاف چلے گی بالکل مخالفی سنگنا لو جو کی ذکر ذکر بخاری بار موجودہ حدیث کی نہیں ہے کہ نور روایت کی رضی ہے روایت کی رضی ہے اقصام امام بخاری احقا تو اشارہ اکرلا اقصام درکھون فاتح جو خریف اقصام درکھون فاتح جو خریف اقصام درکھون فاتح جو خریف مالا بیر آکھ لینا او داکھون جو دیم جو دیم پدی کنشتری مالی حقادانو خدا در خارج دی نور روایت نور روایت نور مستمت بھی نا، علمت تطلب امیر نفسی لکھا حدیث ہے اندھا ثابت معنی لیکن سنتا نہیں دیکھو ترجمی کیا غیط اشارہ پی فغار ماہ حت کا عطا عطا عطا فاقلا فرما قان لے زہب ابو دردا کہ اوکوم خارنام ابو دردا بہن دوقت فاتی دو موتشلہ وقتا فنام سمدعبا اوکوم فناف خارنام فرما قان لے قریب شاکر شاکر شد خار الان وصفاق دے پاسکا فسول لیا دورت و حجد وقل فقال سلمان سلام <سؤال> ہو سلمان کا کا سنمان جو رجو افطار میں کئی اینے ذمرا دوام میں شروع ہو اور کلم افطار شروع کریں دعا لا ثابت ہے نبی علیہ ہم صوم او ہم افطار کلم یہ میش کے افطار شروع ہو حتا کہ زمو بخیر دار اگنا تھوڑا یہ بدیم کر اور جنسی اسدار مار رسول اللہ علیہ وسلم استکمل الصيام الشهر الا رمضان ان کے معنی سمجھ پورا روزے نے ولدا جو سوال شهر نے تے ما ایت اکثر صیام من من شعبان ہیں نبی علیہ السلام یہ اجر جو اروزن پہ شعبان کی اکثر کی کام کو بکول کا <توسط> سکھی کی. کی, جی کی, کی مجازن ادو کی مراد اکثر دے کہ بعض درودات کی سنا الا قليلا استعمال اگر دار درود دا دا ثلوات دا دا باصام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شهر کاملن قد رمضان کیونکہ دا کو لو حقیقت محور کے نبی ہو در خلافت کامل وجہ سوا در رمضان بن کو لو نہ مراد درود وکالے قول حضور من عمل اپ سے کو فین اللہ لا عمل تو تمام لا عمل لو ملول عمل اللہ مناظہر دین حقیقت اللہ تنی عملات عمل. عم. موجود نہیں کا تراو کے معنی موجود درش وہ وقت ہے نہ میں ذا عالم یا ابن امان کرج معنی موجود ہے ما معنی تمام نظام نبی صلی ولا نہم بندا گمال مگر لیے مگر لیے مقصر کے زادوار حالتیں کہ حالت الصلاۃ حالت میں ندین میرے سامنے تو کی ثابت منदेव کا پہوہ کہ بے مدد کیم ابو ہر وقت او قال سلیمان فرمایا جناب قال انا کا میں تو میں اور محمد اکبر ابو خالد اکبر ابو خالد نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فتق انا من جار ذن اللاریو کے دوار حالتیں ثابت جبتار اسم الا ريد و لا اسری الا ريد ولا من الليل قائمۃ ولا من الليل قائم من راءته ولا من الليل راءته ولا ماثث ما ماثث خذۃ ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كلمه مقلوت رقم فذال مقلوت رقم وتبيكي وحارث خالص رقم انما تكریما مقلوت رقم او نو قاضس رقم مجاترن دلاس ابن ابي ذر السلامنا داغپ دا ایدبالد اور غیبی سوداغپ ایدبالد کو دوسرا یعنی کن ناجح دار ہے کہ تم غرض لکفید رجلہ حالت عمل کے بے کار کا اور داسرات میں اکلا کوئی کر زمیندار کرو نبی نے سنت سے سنا سنبی بلا سن نرم حالتیں زیادہ نرم دلاسوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسک تن و انبرت ما مسند دی بوئی کری اور نہ زیاد خشبی بیو بیو و ضیافت حق حق دا, دا, دا, دا, دا پی پی پدار کی چی فقار حق زیف پی سوم لیکن لکبتر سوم کی داغت یادو قربت ہو چې دا بوج روجماتي ان لذورعا کے حتى او لزوج د د ب پط حستانانه چې دووردي روجر قلك را لوذ شپنا پودارحق جا بلر رو جا رس خود بخار جڑی بابا آپ